الحمد للہ وقف وسلا تو سلا محلہ سید رسول و خاط من تو مولا نلا مدر بھلک وسل رسول اللہ يا يا حبیب اللہ اسفلا تو سلام والیا سید خاتم النبین والا علی کبا طلوب المؤمنين سامعين السلام عليكم ختم لمبیا لہو تہیا تو بعد آج اس کی دعا ہے حق ہفتالا جلا مجھ کری ناچیر خاندان سمایت ہر شر حق, نو سمجھنے، حق بولنے ہات حق چلنے توی والا تحصیل شجہ آباد ملک صاحب دے چاچا جی مرحوم کی مغفرت فرما رہے ہر سختی اگلی تو محفوظ فرما وے. دوستو چیز کا موضوع سکولوں کالجوں سے متعلقہ چار چیز بیان سلسلہ غالباً تیسرے دن تو جاری اساری مسلمانوں جڑے مشکلات مسائل درپیش ہیں اور جتنیا مسلمان اس لیے مبتلا ہیں ان فتنیا تو کڈن یہ موضوع حرف آخر اللہ تعالی کے فضل و کرم یہ موضوع سمجھ آیا ہے سمجھ آیا آیا ہے ہے پھر اس کی ترتیب آئی ہے ترتیب تو بعد بیان ترتیبی توفیق ملی اس موضوع کے سننے تو بعد اللہ تعالی کی طرفوں بندے بندیا ہجت تمام ہو جائے سنن والے بندے قیامت والے دن اللہ تعالی آخ سکنگے کہ سانو اس وقت دے کے ورد دے فتنے شرارت سازش دی سمجھ ہی نہیں سی لگتی تسا بچتے کہ میں اللہ لیکن انشاءاللہ شاء اللہ حلیز یہ موضوع اج ل کہ دے فتنے دی جڑ تک پہنچ جاؤ یعنی میں سمجھو کہ جڑی اصل بیماری ہے نا اس بیماری تک میں تن لے جا رہا مسئلہ علاج دا علاج سڈے کو پہلوں موجود ہے چودہ سو, سو سال پہلوں سرکار علاج دے گئے اگرچہ میں اس موضوع کالے سے شوجاب کے علاقے بیان کیتا ہے تاہم تبدیلی گی نئے اضافات ہو گے نئی تحقیقات اس پیش کرانگا کرنی بیٹھے ہو وہ بھی تکرار محسوس نہ کرو گے بلکہ جدید مزید فوائد تو مستفید ہو انشاءاللہ مسائل میںسائلتے کیوں زور دے دےا تسان عوام ناستے گزار ہے مدارس دے علماء تے مفتیان تے خان دے جڑے مشائخ اس وقت شمار ہوں وہ چیزوں کو بےخبر کی تا مجھے بالکل اتفل مکتب انہوں مسائل گندر بالن تاں کر کے شوکت علی سیالوی صاحب اور ملا اشرف سیالوی صاحب مفتی تیب برشر صاحب جڑے حضرات مناظرے تئے سن وہ خود ایک گل تسلیم کر گئے کہ مسائل دے اندر تیری تحقیق بہت زیادہ ہے لہذا سن وقت دے آسان بھی تیری تحقیق دے کے مطالعہ کریے سن مواد پیش کر میں انہوں نے مواد پیش کیتا ہے وہ مطالعہ کر رہے ہیں لیکن جڑا اصل رہا ہے نا اصل نقتا گال ساری نکتے دی. ایمان بھی سارا ایک نقتے چ پیا اور کفر بھی سارا ایک نقتے چ پیا اس نقتے تک پہنچنا اصل کمال لے اور فضل رب زل جلا جیڑا بندہ یہودی فتنیا نو نہیں سمجھے گا او دا ایمان خطرے چاہے گا ایمان دی دولت دین دی دیمتی دی دولت اس بندے بچاونی ہے جہا ان ملونا کے فتنیا سمجھ جائے گا اللہ تبارک و تعالہ نے سیدنا آدم علیہ سلاح تو وہ تسلیم نا دا فرما کے جنت چ رکھ کے یہ نہیں فرمایا میری عبادت کر لے ذکر میرا کری جا بس نالے فرمایا انہ ادب بلاک والے زوج کا اے آدم اے شیطان تیرا تے تیری گھر والی دشمن ہے اس دا خیال رکھنا بد وقت قوم ساری جڑی بنی پی بد وقت جڑے بنے نا اس گل پیچھوں بنے پیا دشمن تو بے خبر آدر یہ حکم پیا ہوں کہ خیال رکھے شیطان دا اے یہ تے کا گھر والی دا دشمن ہے تھانو سانو جی اللہ تعالی ات زمین د نماز دا حکم فرمایا نماز کے افتتاح سرما ہے اعوذو باللہ من الشیطان الرجیم کیوں بھائی پڑھتے ہو اس کیوں پڑھتے ہو اللہ, اللہ دی بارگاہ چن کے دشمن دا ذکر کیوں کرتے ہو دشمن بھی وہ جڑا پلیت ہے سب تو زیادہ پلیت شیطان ہے اس پلیت کا ذکر اللہ دی نماز کے شروع کیوں کرا تل قرآن فستا اللہ فرماندہ جدو قرآن پڑھیں شیطان تو اللہ دی پناہ لمی کیوں فرماندہ محبوبے محبوبے باری تہالا جلا مجدہ کریم کلام پاکت تو پہلو بلا ہے میرے شیتان رجیم پڑھنے کا مقصد ہے یہ میں سوال کا ایک دواب دے رہا جا خبیس لکان کے دین جٹھ دروان نے محفل ہوئے پاک محفل پھر یار پلیتاں دا ذکر شروع کر دینا اگریزوں دا ذکر شروع کر دینا یہودیاں دا اس کا دا کیا مطلب ہے رد پیا کرنا کہ نماز جیسی پاک عبادت تو اس کے شروع شیطان دا ذکر کیا مان رکھتا ہے وہ کو سمجھ آ رہی ہے ستے ہو اس دا کی مطلب ہے کیوں پڑھ دیو ایسا کیوں کر دیو یہ دشمن ایسا خبیس ہے تیرے مگر کہ تیرا بال جمد مار دے نے تیرے پیچھے بھی جڑے بال جم دے جمدیا رو رو شیطان شیتان بکیچ ہوج مارتا ہے نبی پاک صلاح تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حدرتی علیہ السلام جمدیا نہیں روئے شیطان انہوں نے نہیں آ سکے اللہ تعالی دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جمدیا نہیں روئے آپ نے جمدیا اللہ تعالی دی توحید دا اعلان فرمایا ہے شہادت دی انگلی اٹھا کے کیوں شیطان اس وقت نیڑے نہیں آ سکیا انہوں نے معمول نے وہ ایڈی کم وقت قوم جنہ کے جمے بال کے پیچھے بلیس لگا ابلیس تو بے خبر نہیں بچاویں بچا گا دیے بچاویں گا جڑا پہلے دن اللہ تعالی نہ کے آیا تیری قسم میں آدم دی اولاد گمراہ کر کے اپنے جہنم لے جا بھی آئی انہوں میں گمراہ اور جہنم لے گا کیونکہ تین اس وجہ ملون کی تے وہ پہلے دن اللہ تعالی نری اداوت اور دشمنی کا ایلان کر آیا ہے اور ایک جڑا اس کے خلاف ذکر ہی نہیں سننا چاہتا کیسے مردوت گیا کیسے جہل بے وقوف بن گیا کیسی مت وج گئی ہے کہ اپنے اصلی دشمن کے خلاف سننا بھی گوارا نہیں یہ مطلب ہے پھر تو گمراہ کرنے چ واق کامیاب ہو گیا ہے جڑا اس دعویٰ دعوی جی، میں کامیاب ہو گیا کامیاب نہ ہوں اسان خوش ہو کے اس دے خلاف بول دے بھی سی اس دے خلاف سن دے بھی سی جی اسان سننا بھی گوارا نہیں کرتے تو اس دا مطلب ہے واقعی اصان. اس دے ادا آ گیا اور جہنم دا دالن بن گیا گلجھ آ رہی نے کوئی نہ اور کئیانو کئی نو اج گمراہ کیتا ہے کہ انہاں نے شیطان دا وجود ہی کونی وہ ہے سر سید سر سور علی گڑھی وہ خبیس آدھا نیچری آدھے نے دان آدھے نے دا وجود ہی کونی یہ مطلب ہے انہاں تے پکا اس اپنے جکڑ لیا ہے کہ جدوں اے میرے وجود کا اے اے میری طرفوں نہیں سمجھ گے جب نہیں سمجھ گے تو یہ ہر شہ ہر عمل اپنا اچھا سمجھنا ہے لانتی بن کے آپ میرے جانب جان گے یہ مطلب شیطان ادھروں سے ہو گیا پکا مطمئن اور دیروں کوئی فکر نہیں کہ میرے جال چ نکل جان نکلنا اس بندے نے آئے جال چو یا سوچنا دا جس بندے پہلا یقین رکھنا ہے کہ شیطان دا وجود ہے اور انسان جی اللہ تعالی نے نوری مخلوق فرشتے پیدا فرمائیں اس طرح شیطان ناری مخلوق اللہ کا پیدا فرمائیے اور یہ لانتی دا کام ہے سرکشی اور اللہ دے فرشتیاں دا کام ہے اللہ کی عبادت اور فرما برتاری دشمن اس دے مظاہر جہے ہیں وہ انہوں پھاڑیا جائے گا مظاہر نال پچھنیچے گا اس کی ذات کی پچھاڑ میں نہیں ہو سکتی انہوں انبیاء علیہ السلام ویختے ہیں اولیاء کرام ویختے ہیں جس طرح توں میں ایک دوجہ نو نیکنے ہاں اس طرح انبیاء علیہ السلاح و تسلیم اور اولیاء کرام ابلیس نو نرشتیاں اج ویخ تسا مراتب دا فرق اج محسوس کر رہے ہو کہ ایک بندہ کوئی آلہ لا کے بندے دے جسم دے دور پہ ویختا اسی جی ایسرے پیا کرتا الٹراساؤنڈ پیا کرتا ایک دور بین پیا وا ایک خوردبی پیا ویختا جات جی آلات آلات درمیان دے اندر آن تو مراتب دا فرق ہو کہ جائے بندے دا مرتبہ وے کہ وہ نہیں پیا ویک ستا اور اے وے کہ وہ کسے شاید کسیف دے پار بھی پیا ویکد کیا انہاں نہیں سوچ سکتے کہ اس نال یہ دلیل ثابت نہیں واضح نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جلا مجل کریم نے یقین روحانی نظام دے اندر در یہ بندے ضرور پیدا فرمائے جنہوں دے اندر روحانی طاقت رکھی ہے جس نال فرق کے مراتب مرتبہ ہے جب تیری آنکھ نہیں پہنچ سکنی اب سید لمبیا کی اک مبارک ضرور پہنچے گی خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو قبروں تو گزرد فرماند انہوں عذاب ہو رہا آزاد ویخ لیا پھر عذاب دیکھنے دے باوجود آزاب وزاب کے سبب نی ویخ فرمایا ایک چول خوری کرنا سی دوسرا پیشاب دے چھٹیاں تو نہیں بچتا آداب کا سبب فرما دیتا ہے معلوم ہویا اللہ تعالی دے پاک مقدس لوگ خصوصاً مسلا تو تسلیم نگاہ مبارک جہی شاید ادراک کرے گی جتھے پہنچے گی اوے تھی سی اکھ میرے والو میرے والو توجہ کرو لوک لال بولو ذرا سبحان اللہ ہوں جب شیطان ہے تن سان دسنا اس نہیں او بولتا بھی ہے فیتنے بھی ہے سارا کچھ کرتا ہے شرارت جوڑتا بھی ہے لاکھوں گمراہ کرتا ہے لیکن اس دے گمراہی دے طریقے وہ تن سان معلوم نہیں ہو سکتے دستے نہیں وہ پھر اللہ تعالی نے جس طرح اس ذات نے آپ چھپایا ہے اپنے کلام اپنیا شاناں کے اظہار واسطے اپنے نبی اگے کیتے مظاہر اللہ تعالی دے شان د اس طرح ابلیس چھپیا ہے اس دے یار سنگی بیلی کافر یہ لانتی دے مظاہر ہوں ابلیس کی پچھان ہو پچھان اللہ ہوتی ہے نبیا تو اسی طرح ابلیس کی گی ہوگی دے یار تو اسے یار کون نے کافر کافر جہا کام نو شیطان و سمجھا جے جس طرح کہ اللہ دے نبی ولی کام کرنے رحمان اللہ سمجھا جی سمجھ آ رہی نے گل کے نہیں آ رہ سان اصول مل گیا کی کہ کافر جڑے کام پسند کرن میری گل لفظہ تو میرے غور ہوئے جہے کام کافر پسند کرن اس مسلمان نہ جا جے گیا تے شیطان دے رات ٹر پیا کافر دی پسند تے شیطان دی پسند فرق نہیں ہو سکتا جس طرح کہ اللہ دے نبیاں ولیاں دی پسند تے رحمان دی پسند فرق نہیں ہو سکتا رہے کو فرتے مومن دی پسند نہیں ایک ہو سکتی یہ بڑی نکتہ دی گل ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ایمان لال دسو کھاونا کی کھاونا کھا ایک دنیا دا کم ہے کھانا دنیا دا کام ہے نا لائک کھانے والی پسند بھی ایک نہیں ہو سکتی باقی کتنے کی کیوں کہ کافر کھاندے نے قرآن فرماندہ یا کلو نا کما گلول انام کا فر کانور وگوں سورت محمد چان ہے کافر دے کہ کیا مطلب جانوروں دا کھانا بے مقصد آخرت واسطے نہیں اللہ دی عبادت واسطے نہیں جانور دا کھانا بھی بے مقصد واحد پیٹ پوجا اور کافر دا کھانا بھی بے مقصد جبکہ مومن دا کھانا با مقصد ہو جائے کہ اگر اللہ تعالی دا نظام حیات زندگی دا نظام بغیر کھان پین تو چلیا ہوں دا اللہ تعالی اس دنیا دے اندر جیون دا نظام کھان پین تو بغیر رکھا ہوں دا نا تو مومن نے کھان پین دے نیڑے نہیں تھے جانا کہ میں جیون کھانا سی جینے آستے جینا سی رب واستے جینا نو کھان تو بغیر نصیب پہ پیا ہے میں فضول وقت کیوں ضائع کرا میں اپنے مولا دی یاد اج وقت گزار چھوڑا سمجھ نہیں لگی میری دی توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا دی ازیس مبارک ال کافرو یا فی سب ات ام آل فی میں واخار سرکار نے فرمایا کافر سات آندرا کاندہ اور مومن ایک آندر وہ سمجھ آ نہیں سن دیا نا تو سر موسیقی کے دیوانے بچارے لگے ہوں پران نال دین نال القافر کلو فی سب امعائن والمومن والا فی میام واحدہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کافر سات آندرا بھردا مومن ایک آندر بھرد ایک آندر ہے اس دا مطلب تھوڑے سمجھنے ہونا ہے کہ کافر زیادہ کھاوے گا مومن تھوڑا کھاوے گا لیکن اس برعکش سانو تزر کہ کئی نیک مومن اللہ دے بہت زیادہ کھانے سن کئی کافر یہ میرے خیال دے ایک وقت دی روٹی نصیب ہوں دجے کی ہوں بکے آئی نا تا سانگلے والے بہت کھانے سن ڈالیا ڈالے پی جان دے لیکن اس بندے دا کم سی کمال سی جتنا کھانا اسی آنی نہ سستی نہ نیندر کھا کے وضو کرنا ہے کپڑے اتوں کمیس لا کے وضو کرنا ہے سردیا گرمیاں نفس نو میں مولا سونے دی یاد دی خاطر تکریر ہے تقریر تو, تو مسلا نپ لینا ہوں کیا ان کا رکھا گے جہا ایسا کھانا ادیش کھان کا مان ہے ایتھ واسطے بزرگ فرماندن عوام الناس عوام الناس اور میری مراد خطیب امام سارے یہ لوگ ترجمہ نہ پڑھن حدیث قرآن دن تمان اپنا بیٹھنے اصل کمال جہا ہے وہ حدیث قرآن نمجھ اور یہ اللہ دے فضل تو بغیر نہیں آ اللہ عالم و بے مراد رسول ہی صلی اللہ علیہ میں گزارے خاطر محض دنیا کی خاطر مومن ناو دی ہرس نہیں ہوگی یہ کھاوے گا مہد مولا تالا دیاطر عبادت کی دی خاطر یعنی دوسرے لفظ اے کافر تے مومن کے ارادے مقصد تے نیت دا فرق دسیا گیا لہذا کھان والے کام دے اندر بھی مومن تے کافر ایک نہیں ہو سکتے اسی طرح شادی بیا اسی طرح کپڑے پڑ مومن کپڑے پاوے گا کم دنیا دا ہے لیکن مومن پاوے گا اپنا ستر چھپان کی خط ہے اللہ دا حکم ہے ستر چھپا رو. کافر سردی واسطے پاوے گا گرمی پاوے گا ستر سطر چھپا نہیں جو ماں نل جناب پیا کرتا ہلے سطر کچھ کوئی سمجھ آ رہی نے کوئی نہ توجہ نال بولو سبحان اللہ نسلے سمجھنا دین سمجھ دین تین دین دی روح پہ سمجھانا ہوں کافر تے مومن دی پسند ایک کافر دنیا دا عاشق ہوے گا مومن آخرت کا آشک ہوگا نہیں کافر دا قبلہ کعبہ دنیا ہی مومن دا قبلہ کعبہ اللہ آخرت آخرت نو مومن تا پسند کرد جو رب تعلق نے اس نو پسند فرمایا ہے کلام مجید کھولو کلام مجید دے اندر جگہ جگہ دے اندر اللہ تعالی نے آخرت دی عظمت بیان فرمائی آخرت دی مبارک کلمات نال تعریف فرمائی ہے دنیا دی تعریف کسے تھا تھانے نظر نہیں آتی اس واسطے حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی فرماندے نے فرمایا کہ جیڑا بندہ دنیا نو عظیم سمجھے آخرت نالوں تے دنیا نا سمجھے فرمایا پورے قرآن دا منکر کرو قرآن حکیم پوری دنیا دی مذمت آخرت دی عظمت بیان فرماتا ہے اور جتھے جتھے قرآن حدیث دے اندر دنیا دی تاریف آئی ہونی ہے اس دنیا دی ہونی ہے جیڑی اللہ تعالی راہ چخرت واسطے خرچ ہوئے دوسری دنیا دی تاریخ کو نہیں کسی تھر سنگیو میں مسئلہ یہ سمجھانا چاہتا سا کہ شیتان ابلیس جو کافر کام کر گے سمجھا جے شیتان و جو اللہ دے نبی ولی کر گے سمجھ جے رحمان وافران کا راہ شیتان کا راہ ہے اسان جیویں شیتان کو پناہ شیطان تو پناہ منگنے اپنے رب دی. نماز دے شروع دے اندر اللہ لانتی شیطان تو سانو اپنی پناہ دے حقیقت اے خالی شیطان تو نہیں پیا منگنا ہر شیطانی بندے تو پیا منگنا ہے سانو کافر تو پناہ دے سانو کافر تو بچا کہ ان شیطان دی من کے جہنم جانا جہانم جانے نہ لے جان یہ مطلب یہ نکلیا تیری نماز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھن تو بغیر نہ مکمل تیرا جلسہ تیری محفل شیتان یہود نسارا دے. فتنے دے ذکر نامکمل مکمل ہوئے گی تیرا ایمان اگر مکمل ہوئے گا تے ان لانتی دا ذکر ضرور کرنا پڑنا ہے تاجر دین لگ قطب امام تہاوی رضی اللہ تعالی نئی ترتیب مسند امام تہاوی شکل کو دسدار صاحب فرما دے کہ نبی پاک دی کچہری دی اندر زیادہ ذکر یود نسارا کرتے ہوتے سن حدیش میں سمجھ آ رہی نے کوئی نہ دل سوڑا پہ بےمان بندے دی نشانی جے یاد رکھنا کافران دا ذکر آوے ان دی برائی ہووے ہو مزمت آوے, جے دا دل سوڑا پوے سمجھے میں ان منافقا ہاں موٹی پچھان جے وہ سمجھے میں پکا منافقا جے جیسے اللہ دے دشمن دا ذکر آوے انہ دی مذمت ہووے مخالفت کا ذکر آئے انہوں نے شرارتوں سختی کا ذکر آئے مومنٹ کا دل کھلنا شروع ہو جائے سمجھ لیا مہمان والا بندہ میں تنوع پکی قرآن حدیث نشانی پہ دستا جی یہ ہوں تسان آپ اندازہ لا ہے میری تقریر دے اندر سوڑا دل کی پہن دل کھلتا کہ خوشی نال قبول کہڑا دل کرتا ہے یہ تو اپنے آپ پچھان کر کے شیشہ کر چڑیا سمجھ آ رہی نی نا میں خوشامد کرنے آیا بیٹھا میں نہیں آؤں گی خوشامد کسی سدر جہ خنویر یہاں بھی مطلب وقت دے سدر کی میں خوشامد نہیں کرتا تک کرتا میں مجھے کی دینا نہ تے ہاتھ کوئی نفع نہ نقصان تو سب بھی کچھ نہیں کر سکتے میری آسا امید اپنے مولا تال ہوں انہ دے سوبے دا اعتراض دا بکواس دا خباست دا ازالہ ہو گیا نا جیڑے جے آدھے جہاں اگریزوں دا ذکر ہو گیا ازالہ کہ نا کہ سڈے پاک نبی سنت ہوئی قرآن مجید کھولو جگہ جگہ تے اگر یہود نہ دا ذکر نہ ہوئے انہوں دے فتنے شرارتوں دا ذکر نہ ہوئے اگر خباستہ دا ذکر نہ ہوئے اگر انہوں تو پرہیز کرنے کا مسلمانوں درس نہ ہوئے میں مجرم دا. کہ اگر جگہ جگہ تے قرآن مجید نے اے انداز اپنائے اپنا مڑ قرآن مجید کی سنت مبلغ ادا نہ کرے تو ہوے عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف مبارک آپ کی و سنا ضرور عبادت مگر ہر عبادت کا ایک وقت ہے نماز جہی ہے نماز اس دے اندر بللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے اُتھے تو نبی پاک سرکار دیت کی دی عبارت چپنے نماز ہو بختن وقت بھی پتہ نہیں جت نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی وسلم قرآن مجید دے اندر آپ کی تعریف آئی آپ پیچھے اگے پیچھے آپ لان تان انب دے, دے شرارت فتنہ انہوں کی مذمت وہ نہیں نا محمد الرسول اللہ پتہ نہیں تے بے خیرتا نم ذکر اس قوم نے حضور دے دشمن دے خلاف تے بولنا نہیں نیری منافقت ہزور کی تاریف کی رکھنی جی منا جے جی دشمنوں کا بھی کلک کرے وہ چڈو سی سجنا سڈے قیامت والے دن انی گل نپیچن کافی کہ سانو جا رب اداب علیم دینا ہے اپنی پناہ بخشے وہ اسے نقطے دینا ہے دیاں دو چار مصنوعات وہ پیدا میں انو بھی تے انو بھی پیدا میں مصنوعات جیڑیاں سن استعمال کر کے تے کس تو دے خلاف بولن بھی نہیں سہ دا چلن بھی نہیں سہ دا بئی ماں کوئی میری بھی شاہ استعمال کرتا تھا ہوں کی جواب دے گا بوا کوا ویکے گا جب رب تیرے تے سوال کیتا کہ تیرے تے اپنے ذہن دل دماغ زبان دی گل لے کہ جس دی مصنوعات استعمال کرو اس دے خلاف نہ چلو نہ بولو تو کات کہ بنائی تھی مردو میرے خلاف بول رہا بھی سہ میرے خلاف چلتا بھی سہ میرے خلاف اولاد لانا بھی سہ یہ تے, تے جو بربادی جو تو کام کردا سا سارے دے سارے میری مخالفت دے انگریز دا حق بنتا ہے اس دے خلاف نہ بولیا جاوے کیا رب دا حق نہیں بنتا کہ اس دے خلاف نہ چلیا جاوے نہ بولیا جاوے کار لیا آخو جواب دے ہوں میرے کرنے اطراف اور سانو کافر خود اور کافران دی مصنوعات استعمال کر کے انہ دے قول فیل دی مخالفت کرن دا حکم ہے جہا نہیں پورا کرے گا جہنم جاوے گا لیکن اللہ دیاں نعمت استعمال کر کے تے اللہ دی مخالفت دا حکم کجا اجازت ہی کوئی نہیں <تصفيق> <تصفيق> جتھے اجازت نہیں اتے پوری قوم بےمان بن کے مخالف بنی کھڑی ہے رب اور جتھے مخالفت دا حکم ہے اوے چشتی کے چشتی سننے والا اگر کوئی مخالف بن جائے تو پھر تانا بجے ہوں کوئی سینے تیر وجے کہ نہیں وجا اللہ کے فضل اگریزی ٹٹوا کی طرفوں جہا سوال اٹھے گا نہیں منہ توڑ پیسی اور جواب بھی وقت تو وقت ہونا جواب کے باطل چیکاں مارے ال چیک دی پھر سوال دے ہوں میں اس ابتدائی تو بعد اس تمہید تو بعد جناب چناب سامنے اپنے موضوع دیا چار گلا سنا توجہ لال بولو سبحان اللہ موضوع کی دسیا سکولوں کالجوں سے متعلقہ چار چیزوں کی وضاحت وہ کیڑے چار چیزیں جنہ دی حقیقت مولویاں مفتیاں نو مطلب معلوم نہیں تو میں آگاہ کرنا چاہنا وہ کیڑیاں چیزیں دسا ہوں ان چار چیزاں تو باخبر ہو سیں اگر اینا نو نانے گا تو, تو اپنا دین ایمان بچا سکنا ورنہ نہیں ورنہ شیطان ورنا, ورنا اینج تک لے گا بالکل جٹر جی میں اچکی کڑا ہو چکی ہو او چار چیزاں سنو ادھر میرے ہل توجو اگریزی زبان اگریزی تعلیم اگریزی تہذیب اگریزی مذہب یہ توانو تھوس ترتیب نار اینا دے خلاف بیان اینا دی تحقیق اینا دے ان و کدا کسے تھان تے لبنی نہیں یہ صرف اللہ تعالہ دے فضل نہ نا چیز دے کولے سنو گے تے جی آ جڑ تک پہنچ جاؤں گا بس جڑ تک دکھ لو گے. یارو مسلمان کی سوچ بڑی اچھی ہوتی ایسا مسلمان نہ رہ پتہ کی بن گیا سان کہ کافر جنہ ناٹو آگوں کھڈاوے مسلمان کتوں ہو مسلمان آکھنا مسلمان دی توہین ہے جنوں کافر لاٹو آنگو بہا نا یہ مسلمان آکھنا مسلمان دی توہین ہے مسلمان ایسی عظیم فکر دا مالک ہوندا ہے کہ پوری دنیا دے کے کافرانسلمان لاٹو آنگو بواہ چھڈتا ہے جہا انگریز دا کھوتا بن کے تیوں دے اگے پیا لدیوے تے پتہ ہی نہ لگے میرے کافر کردہ کی پیا یہ مسلمان آخر مسلمانی کی بےزتی مستفا کریم دے صحابہ یار امام احمد رضا جیسے پیر مہرے علی شاہ جیسے اللہ دے مرد دے مومن اے لوب سن جنا کافر بھوا چھڈیا ہے کافر دا نہیں چل سکیا آو. کافر ہمیشہ حیرت گم گیا کہ وجہ کی ہے کہ اے لوگ میرے قبضے کیوں نہیں آتے اور میں اللہ تعالی کے فضل تینوں ایسی عظیم بلند فکر تے لے تا کہ تسا خود ہو پھر کافر تے انگریز نو جڑا وا لچا سیاح بنتا ہے اس نو لاٹو آگو بواؤ سمجھ آ ہی نہیں کوئی نہ بوا چاہتے ہو کافر نو نا تسا بمی بھمی ہونا چاہتے ہو مینو ایو لگتا ہے کہ تسا ایسے گل سے راضی ہو کہ او سانو کھوتے آنگو استعمال کرے نہ کریے غلامی اقبال فرماند اصل بان گیا غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام جڑے ادھر دے ٹٹو ٹٹو در ٹٹو ٹٹو در ٹٹو غلام در غلام صدیان دی جو گیری مر گیا چاہی نہیں, نہیں, نہیں۔ جی وہ <متصفح> تدریج وہی خوب ہوا تھا جو نا خوب ہوا, تبریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر چیزاں چار اینا چون چیزا دا فرق سمجھنا ضروری اپس دے اندر اینا دا جوڑ کے تعلق کیے ربط کی اسنو سمجھنا ضروری. جاہل دنیا اج کل دے جاہل ملا اترے مفتی بڑے بیٹھے نے دین ابجد تو واقف نہیں نکاح طلاق کے مسئلے ان سیدے نہیں آتے بڑ بڑ مفتی شاخ الم شاخٹر تربر تھر شر پتلی کی, کی بلاوا بنے بیٹھے اتریا بندہ کرے آج چیزے خلاف بولتا بے اوتری خاتے دے ہو میں بھی تو میں بولوں ویلے بچارے سوائے لنگر چن تو یہاں پتا ہی وہ نہیں لنگر ہوئے تو موڑ س ڈیلیاں آدی مت کوئی خانہ خالی رہ جائے وہ آگے جی زبان میں کیا حرج ہے زبان تو کوئی سیکھ سکتا ہے زبان میں کیا حرج ہے وہ انتری دا حقیقت نشان یہ زبان دا مسئلہ نہیں زبان دے پیچھے تین چیزاں ہو پالی زبان دا مسئلہ نہیں یہ چار چیزاں کٹھے جڑیاں ہوئی ہیں زبانے تعلیم تحریب مذہب ہے ہوں میں ہر شہری وضاحت کرنا اب ایک میں نواں حوالہ دے کے اپنے دعوے نو سابت کرا اور نواں حوالہ بڑے کازمی صاحب کا لاوا گا یہ علاقہ لیا اس کا متک بندا ہے اس واسطے میں اس دے حوالے نال جناب نو سنانا اور حوالہ ہے جا پٹ لیا اقل تاری تنگ رہ نال بولو سبحان اللہ ہوں سجڑو انگریزی زبان تے تسا جان ہی ہو اس دی وضاحت تھی لوڑ ہے انگلش اندر چنگی گل بھی بول سکتے ہو مندی می بول سکتے ہو انگریز مذہب کیے تے انگریزی تہذیب کیے تے تو تعلیم کی یہ سمجھاونا اگریزی مذہب کی حضرت علیہ السلام نو خدا دا پتر سمجھنا نوز باللہ حضرت مریم نو خدا دی زوجہ سمجھنا نوز باللہ اے عقیدہ ہے عیسائی دا چوڑیاں دا انگریز مذہب ہے عقید اور مذہب عقیدہ د عقید عبادت کیا آخذن مذہب اگریزہ رکھے جس طرح حضرت عیسا حضرت مریم دے بارے ہوئے عقیدہ تکلیف تین مننے اس, اس طرح خدا حضرت عیسیٰ حضرت مریم اللہ تعالی نو نوز باللہ من احمدالک حضرت عیسا علیہ السلام نو تے حضرت مریم نو نلہ تعالی دے جس طرح لگ لگتے مدرسے اس طرح نوز باللہ من احمدالک مننا یہ اُن کا عقید ہے صلیب, صلیب گل چ لٹکانی اور اے سمجھنا کہ حضرت عیسا علیہ السلام نو اسلام تے ٹنگیا گیا ہے اے بھی ان عقیدہ عبادت دیاں جس طرح وہ گرجے چڑ جرجے جی جو جو عبادت کر دیں پھر ٹال کڑکا دن ٹل خڑکا اس طرح عبادت کرنی اے ان دا مذہب ہے عقیدہ عبادت ان جہاں بندہ اختیار کر لے گا ہاں جی او آخ آخیا جائے گا عیسائی آخیا جائے گا عیسائی آخا گے جی یہ چوڑا ہو گیا عیسائی بن گیا ہے. دوسری شہ ہے انہوں دی تہذیب انگریزی تہذیب تہذیب دا خلاصہ کی ہے لبے لباب کی تہذیب دا خلاصہ ہے لا دینیت کے دین کوئی شہ نہیں آسمانی کوئی شہ نہیں دین جا دی زندگی دخل اندازی دے وے یہ ان ہے توجہ اے دے مذہب گل داخل ہے کہ رب ہے صحیح لیکن اس دا دین کوئی نہیں مذہب میں ہے کہ رب ہے بھاوے وہ جنون تحریر یہ ہے کہ دین اس دا کوئی نہیں وہی اس دی کوئی نہیں کتاب اس دی کوئی نہیں جڑی کتاب کے سارے زندگی دے معاملات دے اندر دخل دے وے یہ نظریہ اے, اے تہذیب انہوں دی کدو پیدا ہوئی ہے یہ لات یہ آتے روشن خیالی بھی دین کوئی نہیں وہی کوئی نہیں اسا ج مرضی رویے جو مرضی کریے دین نہ کوئی ہے رب دے نہ سارے کام مداخلت کر سکتا ہے اگر ہے تو کسے دا ذاتی معاملہ ہے اگر کو رکھنا چاہے تو رکھ لو خدا معاملہ نہیں آسمانی شہر نہیں یہ لانتی نظریہ ان کا کیسلے بنیا سمجھاوا ایک نقطہ اتنے اصل یہ نظریہ یہود نے پیدا کیتا ہے ایک عیسائی قوم ہے ایک یہودی قوم ہے یہو جہ اندر یہودی سب تو اگے اگے, اگے اے یہ سہرا ہے نا دا اے یہودی یوی د یہودی نے سارے سائنسدان جن دان ہوئے نے سارے یہودی نے کانٹ روسو ہیگل کارل مارکس یہ جن بھی خنزیر گزرے نیوٹن یہ سارے سارے یہودی نے نسلی یہودی نے کوئی دے انش وانگو عیسائی عیسائیت دا پردہ پا کے عیسائی مذہب نو تباہ کرنا کرنے وڑ گ بن بیٹھے جس طرح کے یہودیاں وچو عبداللہ بن سبا یہودی مسلمانوں دے مذہب کو تباہ کرنے دی خاطر نبی پاک مسلمان دے دے دے بن کے بڑھ گیا تین تو فکر ہی کون گا دی لات کھچنا نہیں گوارا کرنا پسند نہیں کرنا ہے کہ میں کسے دی لت کھا کسے دشمن دی نہ تینوں صرف ایکو فکر دیتی گئی ہے جیڑا تیری لت کھچنا چاہے وہ آرام دے چاہ آ آ پڑھ تارا یہ اکڑ پیدل ہوا پیا کہ دشمن تیری لت کھچن آکھے کہ میں تیری لت کھچ کے تینوں تھلے تھٹو آن. تو چپ کر کے آنا ہے تمہارا بھی حق ہے اسلام میں سختی نہیں ہے اسلام محبت کا دین ہے اسلام کسی کا دل نہیں توڑتا کیونکہ تمہارے دل میں بات آ گئی ہمارے ٹانگ کھینچنے کی لہذا یہ ٹانگ ہادر ہے یہ بےچاری بدھو قومی تھے پڑ گئی <laughs> <laughs> ہو گل سمجھا والی تو میں بھی سمجھاوا جلح کی تانی بگڑی ہو سوارے بھی گھنٹے چاہی چاہیے جتنے انی قوم بگڑی ہو سوارن کنا وقت درکار ہے اسلام محبت کا مطلب ہے اسلام پیار کا درس دیتا ہے آ نہیں ہوئے آ میاں مسجد ٹھا دے مندر ڈھا دے سب کو ڈا دے پر کسی دا دل نہ ٹھا سدکے سبق تو سدکے مسجد گرا دیو او دسے دا دل نہیں ڈگنا ایو نا ہاں جب مسجد خانہ خدا گرا دیو گے اس دے اسے دا دل نہیں ڈگنا ہاں کسی مسلمان نو نکلیف نہیں ہونی نبی پاک نو تکلیف نہیں ہونی تو خدا دا گھر پہ ڈگد अच्छा मैं समझ ना बी ये मसीदा क्यों ठाई ढाई आने सड़क बनावा अच्छा अच्छा तुसा बाबा मोटी सारी दलील चौदह नंबर चुंगी जा मुल्तानी उस चौक ज मस्जिद है चौदह नंबर चूंगी दे चौक ज मस्जिद है सी डिग गई शहीद हो गई तो तू शहीद नहीं होया तू लंगर तहीद तू हो जो रोटी छिक आहीद हो जाए क्योंकि शहादत का मैदान ए सा मैं आना होना अब बरेलवी जो मरण इन्ह का सिर देना अगुआ मीन उच्चीबाद न انہ کا کربلا بھی دے گے انہیں جنگے بدر بھی دے گے یہاں کا سارا کچھ د گے تندی خنویر کڑا ہے وہ کام دگ کے خلاف بولنا دیکھ آرام ہے آرام ہے اور یہ بےمان کھلوتا ہے یہ حق ہے دگ کے حق چ بولنا کہ دیکھا فر رہے دیکھ تو بغیر مسلمان نہیں بچ سکتا اینا دی کی دی لڑائی ہے دین مسجد ڈھاندی پی ہے دین ڈھا گیا سارا کچھ ہو گیا ہے پر دگ دی لڑائی قائم ہے ایمان نال دسایا جا کاری شفیق صاحب ملتان چو ملتان چونس مسجد شہید ہونے کے خلاف کوئی آواز اٹھی میں لاہور چوان کے اٹھائی بیٹھا پر ملتان مسجد دیکھ پورا دین ڈگا پیا اتے مسجد رڑکی ہے پیر بلش آئی ہوئے آخر. اچھا جو بکواس جوڑو کسی ولی دے تھپ دیں جی سڑکی علاقے دا جیڑا کوئی مراسی بولے وہ آتا گلام فرید آ خواجہ گلام فرید دی روح نو پتہ نہیں ہونا بھائی اے کتوں آیا ہے غلام فرید آ وہ ہو گم فرید بلوچ لوگ سمجھی فلا خواجہ غلام فرید سڈے اتنے پراب والے علاقے جہے بندے کوئی جھوٹ جوڑنگ میرا خرید بے مان شیتان وہ بابے بلے شاید کرتے ہیں بچے دونوں فکیر اللہ کے بڑے مزلوم ہیں. بڑا دل مین ہومان مسجد ڈا دے مندر ڈا دے گی کا دل نہ ڈا اللہ کے گھر دی تو آم آمولی سمجھنا فیر دل کافر دا بھی دل سارے دل. دا دل آگے کافر کا دل بھی نہ ڈھاؤ بار سورت ہوں تحیب کی ہے انگریزوں کی یہ ہوئی مسئلہ سمجھنا اور ہے کی تے ایک کیوں شروع ہوئی کی فتنہ اٹھیا جد یہودیاں نے سائنس ایجاد کی تھی نا تو یونی جڑا ہے نا یہ شروع تو بئیمان مذہب دا قاتل دشمنے تے اجاشی بدماشی کرن دا اے یہ شیتان یہ آدھا مینو کوئی رسا نہ ہو گل پہلو انہوں نے اپنی کتاب تورات بدلی پھر یہ دشمن سن عیسائی عیسائی بڑی جنگا رہی ہوئی پھر انہیں دھی چال چلی بھی کرو عیسائی جڑے جی اینڈ مذہب نکاؤ جدوں ایجاد جدو ہوئی انسائی دے مذہب مکان کی خاطر نمی تہذیب پیدا کی نو نو سوچ جدید روشن خیالی سیکو لڑے سن کیا آخیا میاں انجیل جیڑی کتاب ہے نا ہوں ہے وہ یہودی سن لیکن عیسائی پادریوں کے روپ عیسائی چھیتی فس گیا کہ گل یہ آ کہ اے جڑی انجیل ہے نا, نا تے انجیل حکومت چ حکومت انجیل دے تابے ہو نہ ہوزی کما کے دے مسلے دے اندر انجیل ہو رہ سہن دے مسلے چ جے رویے جی کھائیے جیویں جیو اثر حکومت چلائیے انجیل دا کوئی کم نہیں بچنا مقصد کی سو اپنے مذہب تو کڈ لئیے عیسائی مذہب دے اندر ایک شہ ہے سیدھر. توجہ نال بولو سبحان اللہ عیسائی مذہب دے اندر ایک شہ ہے اس کی دنیا چڈنا یہ نو آ سن رحبانیت حضرت عیسیٰ روح اللہ سنا تو تسلیم اے تارے کو دنیا سن کہ آپ نے ترک کے دنیا دا معاملہ اتوں تک سی کہ مکان نہیں سی پایا حضرت عیسیٰ عیسا روہلہ درچنا بالکل مکان نہیں تھایا میں کوئی بستر نہیں کوئی منجی نہیں کوئی شہ نہیں رخت دے تھلے سو کے آپ گزارا کرنا اٹ ایک دن اٹ اپنے سرحنے مبارک رکھ کے ستے سڑتے ابلیس آ گیا ابلیس کہن لگا عسا یہ صرف اٹ رکھی پیا باقی دی دنیا آپ نے فرمایا دنیا تیری ہے میں چڈی پیا میرا کوئی تعلق نہیں اس آخر اٹ بھی تو میری دنیا کی سٹی اس بعدرا نے رکھ کے سوندے سن تو گزارا کر نال اس دنیا ہے تباہ ایاشی تاؤنا ہے جے عیسائی او مذہب سے پابند رہے انہوں نے رہی رحبانیت دنیا چڈی رکھی ہے نہس گے آپ کا پہلے نمبر تے انہوں نو آخو مذہب ختم کرذہب کام ہے آزادی یہ دے نے آزادی کی آدھے نے آزادی دا مانا کرتے نے مذہب تو آزادی کہ بندے دی زندگی دا ہر کام مذہب تو باہر ہے مذہب دی کوئی بھی تخلی ہو سکتی مذہب غلط شہر بلکہ وہ لان تھی آخد مذہب ایک شرارت ہے ہے فتنہ اگر ہے تو ذاتی معاملہ رکھ لو جنہ مرضی رکھ لو جن خدا کو پابند دے خدا پابند کرے گا کوئی عذاب دے گا کوئی آخرت فلاں یہ چھو گا ادھر انہوں دا حملہ ہویا کامیاب یہودیاں کا اس تو بعد حملہ آ گیا ہوں انہوں وی رکاوٹ سی مسلمان انہوں نے پتہ تھی کہ اے ہیں بنیاد پرست اے ہیں انتہا پسند یہ ہونے نے اللہ دے ولی مجدد دلی دین جن نکھتے ہیں محفوظ کافر سن عیسائی دے نگاہ مذہب کی شاید سی چڈ کے دنیا دے پچھے ہر شہ ایک پاس تو رکھی لیکن سی نتی رکاوٹ جیڑی بننے نے آ مسلمان بننے نے ادھر وہ ٹریا مذہب دا حملہ اس نہ کیتا مذہب دے مشنری سکول انہیں کھولے سن جس دے اندر عقیدہ تبادت عیسائی سکھائیاں سکھائی جن شروع شروع لیکن یہ حملہ کامیاب نہ ہویا مسلمان کون جڑا اپنے پتر نو صحیح بناوے بنا بنا سکتا نہیں ادھر قبول کسے کیا اے نو یہ پاس رکھو نو نپو دنیا دے جس طرح میں مثال دینا کنڈی ہوں نا کنڈی مچھلی نپن اس کنڈی کے اتنے کی لے بولو پنجابی چلو آدھے گنڈویا وہ اس لا کے سٹ دے مچھلی ہور ہے وہ ہوا کرتے ہیں جد تک پہنچ جاتی نے کنڈی وہ کنڈا ڈیڈ تک اپڑ ہے تو پھر وہ کھچنا شروع ہو جائے وہ پھر فرق دے بڑا ہی نگلے. جو گیا جان نپ کے ہو پھیرن پھیرا جو مرضی کرسری مثال جدوں خرکار ہوں دے خرکار بال چکن ایک پاسے تے نشے کا رومال ہوں نا دے ہاتھ شکر پا رہے کھان دیا چیزاں بال نو آخر بال مٹھائی لائن آئے گا تو نشے پتا گ نہیں ان نک نہ لاؤنا ان کی ہوش نہیں لانی چل پیلی پتا لگنا او غیر علاقے ہونا بوڑے ایڈے بن گئے ہو کہ تصاوال چکی وی چکی وڈیا نو چکن واسطے بھی ہے سارے طریقے مولوی بھی چکین دے نے پیر بھی چکین دے نے سارے چکے جکنے تریقے حلہ اقبال بولے ویختے سی وہ مفکر سی وہ پہنچ ویخ نال بول سبحان اللہ سڈا کلندر اقبال فرماندہ مجھ کو ڈر ہے کہ ہے تفلانہ طبیعت تیری مجھ کو ڈر ہے کہ ہے تفلانہ طبیعت تیری اور ایار ہیں یورپ کے شکر پارا فروش جو بول سبال لو سنگیا کلندر اکبال فرما مسلمان ڈر لگتا ہے مزاج بالا نکے نکے بالا والا مزاج شکر پارے ویچن والے بڑے مکار نے انہوں شکر پارے تنوع وا کے سارا نو چ ل جانا تہن پتہ ہی نہیں لگنا سان کون لے گیا ہرکار ہاتھ چڑھ جانا اور ایار ہیں یورپ کے شکر پار فروش ہوں یہ وضاحت کر دیا میں پاک نبی سرور حدیث ڈٹ کے بول سبحان اللہ ایک پاس فرمان رسول ہے ایک پاس فرمان خدا اللہ سونے کا فرمان سنا کے پھر فرمان رسول سنانا سورت زخرف کیڑی سورت سورت زخرف آیت نمبر سقفا من پینتیس ومعارج عليها يظهرون لبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكعون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرير وإن لهم عن السبيل ويحسبون أن جی بیٹھے ڈٹک بولو سب سورت رولا سونا فرما اگر اے گل نہ ہوں کہ سارے ایک دین تے ہو جانا سی سارے لوگ نے ایک دین تے ہو جانا سی اگر یہ گل نہ ہوں میں کردہ کی کر ایسا کر دے سونا نہ فرما اسا رحمان دے منکرا کافر دے دے اسا چھا چاندی دیا بنا دے سیڑھیاں چاندی ہاں چاندی جنہیں چڑنا دروازے چاندی بنا ان تخت سوفے بہن واسطے چاندی سونے دے بنا الا سونا قرآن درد فرما ہاں جی یہ گل جی یہ گل نہ ہوں کہ سارے ایک دین والے پاس لگ جانا سی کی مطلب سارا کافر بن جانا سی ایک چھٹ دے کہ کافرہ دیا بھی دیا سونے چاندی دیا, دیا سیڑیاں بھی سونے چاندی دیا انہ دے دے تخت بھی سونے چاندی دے بڑا چڈ دے ان دے دروازے بھی سونے چاندی دے بڑا چڈ دے مولا فرما ہے پر یہ سارا کچھ دنیا وتاؤ کا سمانکی لوک آخرت افضل تے بہتر سمجھ آئی نہیں ذرا بول چال سبحان اللہ کی مطلب اللہ تعالی ساری کمزوری بیان فرمائیے سونے رب ساری کمزوری بیان فرمائیے کہ میں کافرانے مکان بھی سونے چاندی کے بنا دینے سن گلے سی جی انج میں کردا ہو تو مسلمان بھی کافر بن جانا سی سر میرے حلت توجہ کر سورت رخ اللہ تعالی ساری کمزوری دسی ہے کافران دے محل مکان سونے چاندی دے بڑا چڈنے سر میں اور سارا کافر ہو جانا سی जदों एना वेखना थी काफर के मकान भी सोने दे काफर महल भी सोने दे सीढ़िया पा छत भी सोने चांदी दियां इना वेख के आखना थी किल करना मौली जन्नत छे जन्नत किनत हेपा फिर आ खुदा भी आ नहीं सारा कुछ खुदा ही جنت ہی تین دل ہی ربرا ہے دے ویتے سی کی کچھ رب انہوں نے دے چ لا رہے بڑا سجنا معلوم ہوا رب دسیا وے جدو بھی مسلمان برباد ہوفر دنیا ویگ کے برباد ہو جدو مسلمان آباد ہونگ گے کافر کی دنیا وال نگاہ نہیں اپنی آخرت و نگاہ کر گے محمد اربی دے تابے دار رہن گے سبجو نال بول اللہ سجڑ سدکے قرآن, قرآن جی ہوں اتر کمینے پتر نے جڑے آدمی نے قرآن پرانی کتاب ہے وہ مرے پرانی آن آن نبی پاک نے فرمایا قرآن پرانا ہی نہیں جا گل کرے پرانی اگان نہ آئے نوے دور دی. جیڑی جڑا گل کرے ہر دور دی کرے وہاں کھنا تبجو لال ذرا بول سبحان اللہ ہر سمجھا اللہ تعالی دسیا کہ کافرانو اصا مال متا دینے نے ٹھیک ہے سونے چاندی والے تو محال ہوں نہ دیا گے تچاونا بھی ہے کچھ لیکن یہ اشارہ ضرور ملتا ہے کہ مسلمان جدو بئیمان ہو گئے انہوں جئی مان ہونے نے جن بئیمان انہاں کافراں دا مال ہی ویکنا ہے سونے نبی فرمایا ہے لے کلے امت نے فطرترت امت والا مال فرمایا ہر امت دا کوئی نہ کوئی فتنہ فتنا ہے میری امت دا فتنہ مال ہے سبحان اللہ اللہ دا ولی دلی کی بنتے نے دنیا دا پیار یہ بہت اندرو کٹ چڈتے بوت توڑ کے پڑھ رکھتے نے یہ ساری دنیا دی دنیا دی, دنیا دی لانت جہی بئیمان کی ابو جہل بنایا کسی بنایا وش بنایا صدر بنایا جنرل بنایا بئیمان بنے کھڑے سارے کہنے کھڑے نے کسم خدا کر کے آنا جن چیر دنیا کے نہیں سا آئے ابو جہال بھی منی ہی رب تب میری گل تو تجونی فرمائی نے جدو آلہ میں ارواہ ویسا روحان دا جہان ہے رب سونے پوچھا تو کیا ابو جہل آکھیا نہیں بلا بلا کیوں نہیں تو تا رب آکھیا تھی کہ نہیں تو تھلے آن گے اور اور دلیل